فما كفروا قبلك ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے جانے والے کفار و مشرقین ہر روز آپ کو دیکھتے تھے آپ کے ذریعے صادر ہونے والے معجزات کا مشاہدہ کرتے تھے اور ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی لیکن ان تمام چیزوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا وہ گروہوں اور جماعتوں کی شکل میں آپ کی دعوت سے راہ فرار اختیار کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی اسی قساوت قلبی اور شقاوت و بدبختی پر ان دونوں آیتوں میں حیرت کا اظہار کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صورت المدثر آیات انچاس پچاس اور اکیاون میں فرمایا ہے فما لهم عن فرت من انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں گویا کہ وہ بد کے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں آفی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ان دونوں آیتوں کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ آپ کی طرف دیکھتے ہوئے آپ کے دائیں اور بائیں سے آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے بھاگتے ہیں قطعہ نے ان کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ اہل کفر قصدن جماعتوں کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں سے نکل کر چلے جاتے ہیں اور اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کو سننا نہیں چاہتے ہیں